گزشتہ درس میں, میں نے آپ کے سامنے مسلمانوں کو اور اسلام کی دعوت کو پیش آنے والے مسائل یہ یوں کہہ لیجئے کہ مشرقی مکہ کی طرف سے جو مشکلات تھیں اس کا ذکر کیا تھا آج ہم نے پڑھنا تو ہجرت حبشہ تھا یا ہے جس جہاں تک پہنچ سکے کچھ چیزیں میں اس سے پہلے جا رہا تھا کہ آپ کو بتا دوں ان میں سے ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مسلسل مقابلہ کیا مختلف قسم کی تکلیفیں پہنچانے کے ذریعے سے ان میں سے کچھ لوگوں نے وہ ریڈ لائن کراس کر دی جس کے بعد انسان کو ہدایت نہیں ملتی ان کا انجام بڑا عبرتناک ہوا اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کچھ عرصہ مخالفت کرنے کے بعد اللہ جل شاہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہوئے جن لوگوں کو اسلام نصیب نہیں ہوا جو آپ کے بڑے بڑے دشمن تھے چند نام ان میں سے آپ کو بتاتا ہوں اور ان میں سے کچھ کا ایک خاص قسم کا انجام بھی ایک تو ابو جہل تھا ہم میں سے ہر ایک نے اس کا نام سنا ہوا جس کا نام امر ابن ہشام شام تھا اور اپنی سمجھداری ہوشیاری ذہانت معاملہ فہمی کی وجہ سے قریش میں اب الحکم کے نام سے مشہور تھا حکم جمع ہے حکمت ان کی حکمت جس کو اردو میں بھی حکمت کہتے ہیں سمجھداری کی بات کو کہتے ہیں فراست کی بات کو کہتے ہیں تو اس کو اب الحکم اس کا لقب تھا کہ سمجھدار ترین لوگوں میں سے مقام کر کی لیکن قسمت میں ہدایت نہیں تھی اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابو جہل کا لقب عطا کیا حکمت کا حکمت کا جو متضاد ہے وہ جہالت ہے تو آپ نے اس کو ابو جہل کہا تو یہ اپنے آپ کو کہا کرتا تھا کہ میں بڑا عزت والا ہوں بڑے شرف والا ہوں تو اللہ جل شاہ نے اس کے بارے میں کچھ آیتیں نازل کی ہیں نام تو اس کا نہیں ہے مفسرین اس کو اس کا مستاق سمجھتے ہیں کہ ان شجرت تزکوم قام الم اک المل یغلی البطون بتون کغل حمیم خزوح فاتل الاثوا جہیم تم سب فو قر سہی من عذاب ال حمیم زخ ان کا انت العزیز ال کریم یہ اپنے آپ کو عزیز اور کریم کہا کرتا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ زقوم کا جو درخت ہے جو ایک بڑا زہریلا اور بڑا کانٹے دار درخت ہوگا جہنم میں یہ کھانا ہوگا اس کا اس شخص کا اس بڑے مجرم کا کھانا ہوگا طعام الفیم اس بڑے مجرم کا یہ کھانا ہوگا اور گرم پانی کی طرح پیٹ میں کھولتے ہوئے اور پانی کی طرح وہ ہوگا اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ پکڑو اس کو اور گھسیٹتے ہوئے اس کو عین جہنم کے درمیان لے جا کر پھینک دو اور اس کے سر پر گرم پانی چھوڑ دو اور اس سے کہو کہ چکھو یہ مزہ اس لیے کہ تم عزیز اور کریم ہو رخ ان کا انتل عزیز یعنی چکھو اس کو ان انت انتل عزیز کریم تم وہی ہو جو اپنے آپ کو عزیز اور کریم کہتے تھے تو یہ تمہارا انجام ہے دوسرا اس میں جو نام تھا وہ ابو لہب ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور لیکن اسی قسمت میں بھی ہدایت نہیں اور اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ تب اللہ کا الیاز بلّہ جس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ تبت بتی ابی لہبی ہوں تب اس کی اور اس کی بیوی دونوں کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ایک نام امیہ ابن خلف بنو جمہ ایک قبیلہ ہے قریش کا اس کا تھا بڑے سرداروں میں سے سیدنا بلال بن ابی رباح کو ان سے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچیں اس امیہ ابن خلف سے اور پھر یہ جنگ بدر میں مارا گیا اور اس کے مارنے میں دو روایتیں ہیں ایک روایت تو یہی ہے کہ حضرت بلال ہی کے ہاتھوں سے یہ مارا گیا اس کا بھائی تھا عبی ابن خلف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرانی ہڈی کسی قبر سے نکلی ہوئی لے کر آیا اور آپ سے کہنے لگا کہ ہڈی بوسیدہ تھی پرانی تھی اس کو پکڑا ہاتھ کے اندر اور اس کو ملا تو وہ ہڈی چورا چورا ہو گئی تو اس نے اس چورے چورا ہڈی کو ہوا کے اندر یوں اچھال کر حضور سے کہنے لگا کہ کیا تمہارا رب اس کو زندہ کرے گا جس کو میں نے بوسیدہ ہڈی کسی مردے کی تھی کہا اس مردے کو تمہارا رب کس طرح زندہ کرے گا اور پھر اس کے بعد اس کو آگ میں ڈالے گا پھر اس کو عذاب دے گا اس ہڈی سے بندا کا اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَنًا وَنَسِي خلق قَالَ مَن يُحِي قُلْ الذي اور شہ الا مر وکل بیکل خلق نالیم <عَلِيمٌ> کہ یہ وہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے سامنے ایک مثال پیش کرتا نہیں ایک ڈیمانسٹریشن ایک ایک ایک ایک کرتا ہے ایک چیز سامنے مثال کے طور پر لاتا ہے اور اللہ نے فرمایا وہ نسی اخلقہ اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے اور کہا کہ پوچھتا یہ ہے آپ سے سوال یہ کرتا ہے کہ ان پرانی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا تو آپ اسے کہہ دیجئے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوسری دفعہ پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ زندہ کیا وہی دوسری دفعہ زندہ کرے گا اور پہلی دفعہ زندہ کرنا یا پہلی دفعہ پیدا کرنا یقینا زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت دوسری دفعہ اوقبا بن ابی معیت چوتھا نام ہے مشہور لوگوں میں سے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا اور یہ اتنا اس کی بدبختی بختی بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی اور اس نے ایک دفعہ اس کو اسی عبی ابن خلف نے جو بھائی ہے امیا ابن خلف کا اس نے اقبا سے اس کی بڑی دوستی تھی تو ایک دن اقبا عبی نے اقبا سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے اور ان کا کلام سنا ہے اور ان سے تو متاثر ہوا ہے تو اس نے کہا نہیں میں متاثر نہیں ہوا اس نے کہا نہیں تو متاثر ہوا تو یہ کہہ رہا ہے میں متاثر نہیں ہوا اس نے کہا ٹھیک اگر تو متاثر نہیں ہوا تو پھر تو جا الیاز ان کے چہرے پر تھوک کرا تب میں مانوں گا کہ تو متاثر نہیں ہوا تو یہ بدبخت گیا اور اس نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس چہرے انور پر اس نے تھوکا جس پر اللہ پاک کی طرف سے یہ نازل ہوئی کہ وہ یعبد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءتني بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا اور کہا کہ اور اس دن کو یاد جس دن ظالم حسرت اور ندامت سے اپنے ہاتھ منہ میں کاٹے گا یعنی یہ اپنا ہاتھ اپنے منہ میں لے کر اس کو کھائے گا اور کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ اپنی راہ بناتا رسول کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا اور کاش میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا یعنی یہ دوست کہنے پر اس نے یہ کیا تو اس دوستی کے اوپر یہ حسرت کرے گا قیامت کے دن سخت ترین افسوس کرے گا اور کہے گا کہ اس کم بخت نے مجھ کو اللہ تعالی کی نصیح اور ہدایت سے گمراہ کیا اور اس موقع پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وقال اور رسول یا رب ان نقومی تخدل لمبی محجور ہیں یہ بدر کے اندر مارا گیا حقبہ ابن معید ایک نام ولید ابن مغیرہ ہے اور یہ حضرت خالد ابن ولید کا باپ تھا والد تھا ان کا اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت تکلیفیں پہنچائیں اور اس کا واقعہ میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ دو باتیں اس کی طرف قرآن میں منسوب ہیں ایک تو یہ کہا کرتا تھا کہ میں قریش کا سب سے بڑا آدمی ہوں اور ابو مسعود فقفی سقیف کا سب سے بڑا آدمی ہے اگر یہ اللہ کی طرف سے کوئی قرآن اترنا تھا کوئی پیغام اترنا تھا تو وہ ہم دو میں سے کسی ایک پر اترتا اس پوری مکہ اور اس کے اطراف میں طائف میں ہم دو بڑے لوگ ہیں ہم دو کو چھوڑ کر یہ کسی اور پر کیسے اتر سکتا تھا یہ قرآن اس کو قرآن نے کہا جو میں نے خطبے کے اندر آئے پڑھی وہ قالق جو دو بڑے لوگ ہیں ان دو شہروں کے کسی ان پر یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا تو اللہ جل شاہ اس کا جواب دیا کہ اہم یکسیم رحمت ربک کہ کیا اللہ کی رحمت یہ تقسیم کرتے رحمت الہی ان کے پاس ہے کہ یہ طے کریں گے قرآن کس کے پاس کس کے اوپر اترے گا دو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے تو یہ ایک شخص یہ تھا اسی طرح ندر ابن حارث ندر ندر کہتے ہیں تازگی کو تو یہ بھی قریش کے لوگوں میں سے بڑے لوگوں میں سے تھا اور یہ جا کر اس نے بہت سارے قصے سیکھ کرایا تھا وہ سنایا کرتا تھا اس نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں جو لوگوں کو گا گا کر قصے سناتی تھیں اور لوگوں کو قرآن سے ہٹاتی تھی یس اس, اس کا بہت کام تھا جس پر قرآن کی آیتیں اس کے بارے میں نازل ہوئیں کہ وہ میننا سی میشتری اللہ الحدیف اللہ بغیر بعض آدمی خدا سے غافل کرنے والی چیزوں کو خریدتا ہے اور تاکہ لوگوں کو خدا کی راہ سے گمراہ کرے تو یہ اس کا وہ تھا اس کے بعد یہ بھی بدر کے اندر گرفتار ہوا اور حضور کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سی گردن ماری آص ابن واعل تھا اور اس کے صاحب زادے یا اس کے بیٹے بڑے نامور صحابی حضرت عمر بن العاص فاتح مصر ان کا باپ تھا یہ وہ شخص تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تھا جس نے کہا تھا جب آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات پر کہا تھا کہ آپ آپ کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ جانو نے اس کے اوپر آئے نازل فرمائی اور کہا کہ ان نشانی اکہول ابتر آپ کا دشمن ابتر ہے آپ ابتر نہیں ہیں اس کو ان لوگوں کے بعض تو اپنی تبھی موت مرے لیکن اس موت میں بھی کچھ نہ کچھ عبرت تھی ان کے اس کے پاؤں پر کسی چیز نے کاٹا اور کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں پھول کر اتنا بڑا ہو گیا جیسے کسی بہت موٹے اونٹ کی گردن ہوتی ہے اتنا بڑا اس کا پاؤں ہو گیا اور اسی کے اندر یہ مارا گیا اسود ابن مطلب ہے یا اسود ابن عبد ابد یہ غوس ہے آس اور ہارس بن قیس ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت اذیتیں پہنچی اور ان میں سے کسی کو اسلام نصیب نہیں ہوا شرک اور کفر کی حالتیں مارے گئے ایک بار آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور ان لوگوں سے ان میں سے بازوں کے حق میں آپ نے نام لے کر بدوائیں بھی کی بازوں کی آپ نے شکایت اللہ جل شاہ کو لگائی اور ظاہر وہ لوگ تھے جس کا میں نے کہا جنہوں نے ریڈ لائن کراس کر دی تو ایک دفعہ آپ طواف کر رہے تھے تو حضرت جبرعیل امین آئے آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے شکایت کی کچھ لوگوں کی آپ نے کہا کہ ان کا استحضا یہ شکایت آپ کو اپنی ذات سے پر پہنچنے والی تکلیف کی نہیں ہوتی تھی یہ شکایت دین کے رستے میں ایسی رکاوٹیں ڈالنے کی ہوتی تھی جس سے دوسرے لوگوں کی ہدایت کا رستہ رک جائے کرتا تھا یعنی خود تو ہدایت پر آتے نہیں دوسروں کو آنے نہیں دیتے تو آپ نے اس کی شکایت کی استحزا کی اور تمسخر کی کہ یہ لوگ جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں دین کا تو کہتے ہیں کہ اسی وقت روایت کے اندر آتا ہے کہ اتنے میں یہ ولید ابن مغیرہ سامنے سے گزرا جب جبرائیل آپ کے پاس تھے تو آپ نے جبرائیل کو اشارہ کیا کہ یہ ولید ہے یہ ولید ابن مغیرہ ہے تو جبرائیل نے آپ کو کہا اس طرح اشارہ کیا گردن شہر کے یوں اشارہ کیا تو آپ نے کہا کہ کیا مطلب جبرائیل نے کہا کہ آپ کی حفاظت کر لی گئی ولید سے کفایت کر لی گئی آپ کی ولید سے اس کے بعد اسود ابن مطلب گزرا تو آپ نے کہا جبرائیل سے جبرائیل اسود ابن مطلب ہے جبرائیل نے آنکھ کی طرف اشارہ کیا آپ اشارہ نہیں سمجھے تو آپ نے فرمایا کیا مطلب ان کا کہ آپ کی حفاظت کر لی گئی اسود ابن مطلب سے اس کے بعد یہ اسود بن ابد یغوس گزرا تو آپ نے پھر جبرائیل سے کہا کہ جبراہیل نے سر کی طرف اشارہ کیا اور آپ کے سوال پر وہی کہا کہ آپ کی اسی بھی کر لی گئی پھر یہ ہارث ابن قیس جس کا میں نام لیا یہ گزرا تو جبرائیل نے پھر پیٹ کی طرف اشارہ کیا اس کے بعد آس ابن وائل گزرا تو جبرائیل نے پاؤں کے تلووں کی طرف اشارہ کیا تو پھر یہ ہوا یہ جو جبرائیل کے اشارے تھے یہ سارے کے سارے ایسے ثابت ہوئے کہ یہ جو پہلا شخص ولید گزرا تو یہ گزر رہا تھا کہیں سے تو قبیلہ خزا کا ایک آدمی تیر بنا رہا تھا تیر ہوتے ہیں جس طرح اور بنا بنا کے زمین پہ رکھ رہا تھا تو یہ گزر رہا تھا تو اس کا پاؤں تیر کے ایک کنارے پر لگا تو وہ تیر اوپر اٹھاتا ہے ڈنڈا اگر آپ ایک طرف سے پاؤں رکھیں دوسری طرف سے کھڑا ہو جاتا ہے ڈنڈا تو وہ تیر کھڑا ہوا اور اسی گردن پہ خراش لگ گئی اس کی وجہ سے وہ جو جبرائیل نے اشارہ گردن کی طرف کیا تھا اور اسی خراش کی, کی وجہ سے اسے ایسا خون جاری ہوا بعد میں پہلے معمولی خراش تھی بس ایک دم وہ پھوٹ پڑی اور اسی کے اندر وہ مرا اور یہ جو دوسرا تھا جس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اسود بن مطلب یہ کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اس کے بیٹے بھی ساتھ تھے تو اس کی اپنے بیٹوں کو آوازیں دیتا رہا کہ کوئی میری آنکھوں میں کیکر کے یہ کانٹے چبھو رہا ہے اور اس کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آس پاس تو کوئی بھی نہیں ہم بیٹھے میں آپ کے ساتھ اور یہ چیخے مارتا رہا کہ میرے, میرے آنکھوں میں کی کر کے کہ کانٹے چبھو رہا ہے کوئی اور یہ اب اور اس کے بعد اس کی دونوں آنکھیں ظاہر ہو گئی اسی کے اندر تیسرا جو تھا جس کے سر کی طرف اشارہ کیا اس کے سر میں جی وہ غریب قسم کے پھوڑے اور پھنسیاں نکلی اور وہ اس سے مرا چوتھا جس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اس کا بڑا عجیب انجام ہوا اور یہ کہ اس کے پیٹ میں اس کی بڑی آت کے اندر بل آ گیا اور اس کا پخانہ اس کے منہ سے آنے لگ گیا اور وہ ایک بہت یہ تو ایک بہت معمولی سی چیز ہے کہ انسان کی بڑی آنت ایک دم خم کھا لے پیٹ میں ایک ایسا اس کا مسئلہ ہوا اور وہ اسی سے مر گیا اور جس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا تلووں کی طرف آصف نے وائل کے تو وہ یہ ایک اپنی سواری پر بیٹھ کر گدھے پر بیٹھا ہوا تائف جا رہا تھا تو گدھے نے کوئی ایک دم اچھلا وہ اور یہ جھاڑیوں کے اندر گرا اور جھاڑیوں میں گرا تو اس کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا وہ اگ گیا آ, کانٹا لگ گیا اور اسی کانٹے سے اس کے پاؤں کے ایسی حالت ہوئی کہ وہ اسی سے یہ بھی مر گیا تو یہ وہ سا, بعض دشمن تھے جو بدر میں مارے گئے بعض جو جبرایل کو جن کے آپ نے نام لیے تھے وہ سارے کے سارے بظاہر تبھی موت تھی لیکن کوئی حادثاتی موت تھی یعنی تبھی تو نہیں کہہ سکتے تھی حادثاتی چھوٹی, چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی موت کا باعث بنی کسی کے لئے کانٹا کسی کو خراش کسی کو پھوڑا کسی کو دانا کسی کو یہ چیزیں یعنی پاؤں میں کانٹا یا آنکھ میں کانٹا یہی چیزیں ان کی ہلاکت کا باعث بنی اچھا یہ تو خیر یہ تھی پھر مسلمانوں نے جو تکلیفیں صحیح اس کے اوپر بات اس کے بعد آتا ہے ہجرت اور یہ پہلی ہجرت آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ہجرت جو ہے وہ دو دفعہ ہوئی ہے حبشہ کی جانب اور پھر تیسری ہجرت ہوئی ہے مدینہ منورہ کی جانب یہ جو پہلی ہجرت ہے حبشہ ہوئی ہے یہ نبوت کے پانچویں سال ہوئی ہے پانچویں نبوت کا سال یعنی نبوت ملے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ برس ہو گئے تھے اس میں اچھا اس سے پہلے آپ کو دو چیزیں اور بتا دوں اور وہ یہ ہے کہ دو معجزات ہیں جو اسی زمانے کے اندر ہوئی اور ایک معجزہ جو ہے اور ان معجزات کے اوپر قرآن کی آیات موجود ہیں ایک معجزہ شک القمر کہلاتا ہے اور دوسرا معجزہ ہے جو رد الشمس کہلاتا ہے جس کے اندر آپ نے سورج کو واپس لوٹایا اور پہلے معجزے کے اندر آپ کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا اس پر آگے جا کر اس کی طرف بات کروں گا حبشہ کی بات شروع ہو گئی ہے تو اس کے اوپر کچھ بات آپ سے کو۔ یہ جو پہلی ہجرت ہجرت کیوں ہوئی دو باتیں حبشہ کی طرف کیوں ہوئی وجہ کیا بنی ہجرت کی اور کب تک رہی کتنی دفعہ ہوئی کن لوگوں نے کی اس پر دو چار باتیں آپ کو بتا دوں ایک تو میں نے بتایا پانچ ہجری کے اندر ہوئی پہلی ہجرت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوئی کیوں دو باتیں اس میں ہیں سمجھ میں جو خلاصہ اس کا ہے ایک تو یہ کہ ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا تھا اور جب کسی کے لئے اپنے کسی جگہ پر اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے اور اتنی رکاوٹیں ڈال دی جائیں کہ وہ دین پر نہ چل سکے وہاں پر تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائے اور ایسی جگہ چلا جائے جہاں جا کر اس کے لئے اپنے دین پر چلنا آسان تو ظاہر مسلمانوں پر شدید مظالم تھے اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں پھیل جاؤ اور پھر پوچھا کہ کہا کہ حبشہ کی طرف چلے جاؤ وہاں جو بادشاہ ہے اس کے اس کے ہاں ظلم نہیں ہوتا اور وہ زمین سچائی کی سرزمین ہے حبشہ کے بارے میں فرمایا یہ حبشا آ, کچھ ممالک ہیں جو, اب آپ کو پتا ہے دنیا کا جغرافیہ اور اس کا یہ نقشہ یعنی اس کے نام بدلتے رہتے تو یہ جو ممالک ہیں ایتھوپیا اریٹیریا اور سوڈان بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ یہ موجودہ اریٹیریا ہے ایتھوپیا آپ کو پتا ہے کہ اس سے کچھ حصے بکھرے ہوئے پچھلے زمانوں کے تو بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ اریٹیریا نہیں ہے یہ سوڈان کا ایک علاقہ تھا اور یہ سارا ایک ہی تھا اوپر سے لے کے نیچے تک یہ پورے افریقہ کی جو پٹی ہے یہ ایک ہی ملک تھا اور سارا کا سارا حبشہ کراتا تھا زیادہ قرین قیاس یہ لگتا ہے کہ حبشہ ایک بہت بڑا ملک تھا جس کے اندر موجودہ زمانے کا اریٹیریا بھی شامل تھا ایتھوپیا بھی شامل تھا اور سوڈان بھی شامل تھا تو اس طرف عزت تو آپ نے فرمایا کہ اس طرف عجت کرو تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو کیسے پتا تھا کے حبشاہ کے بارے میں اور اس کے بادشاہ کے بارے میں تو ظاہر امبیاں علیہ السلات و السلام کی معلومات کے ذرائع تو وہی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جاتا ہے لیکن آپ کا حبشہ سے تعلق کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جو آپ کی دایا تھی ام ایمن جو آپ کے والد نے چھوڑی تھی میراث کے اندر جن کا نام تو برکت تھا میں نے ذکر کیا تھا برکا لیکن ام ایمن کہلاتی تھی اور آپ کی والدہ کے ساتھ ہوتی تھی اور آپ کی والدہ کی وفات کے بعد جنہوں نے آپ کو پالا تھا وہ حبشہ کی تھی حبشیہ تھی اور روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ بعض اوقات آپ کے لئے ایک خاص قسم کا کھانا حبشہ کا تیار کرتی تھی تو آپ نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ ایک ایسا کھانا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک ہبشہ کے اندر بنایا جاتا ہے تو آپ کے لیے وہ تیار کرتی تھی یہ وہی ہیں جو جن کی شادی بعد میں آپ کے لے پالک حضرت زید سے ہوئی اور آپ نے فرمایا تھا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ جنتی عورت سے شادی کرے تو ام ایمن سے شادی کر لے تو زید ابن حارثہ نے کہا کہ میں شادی کرتا ہوں اور یہ وہیں ہیں ان دونوں یعنی زید ابن حارثہ اور ام ایمن کا بیٹا جو تھے یہ وہ اسامہ تھے اسامہ ابن زید جن کے لشکر کو آپ نے اپنی وفات سے چند مہینے پہلے جو جیش اسامہ کہلاتا ہے اسامہ کا لشکر بھیجا تھا سترہ اٹھارہ سالوں کی عمر تھی اس وقت وہ اسامہ انہیں دونوں کے بیٹے تھے اور ان اسامہ کو ہب النبی کہا جاتا ہے کہ نبی کا محبوب آپ کو انتہائی پیارے تھے ایک تو اس طرف سے ماں اس کی, آپ کی دایا تھی اور باپ آپ اس کا, کا منہ بولا بیٹا تھا حضرت زیاد اب نے کا ذکر یہاں آتا رہتا ہے تو حبشہ کی جانب آپ نے کہا کہ تم جاؤ تو جو لوگ پہلے گئے تعداد میں مرخین سیرت نگار مختلف تعداد بتاتے ہیں کتنے تھے کچھ لوگوں کا جانا بال یقین ہوتا ہے پتہ ہے واقعی طور پر وہ گئے کچھ لوگوں کے بارے میں ناموں میں اختلاف ہوتا ہے تو بعض لوگ چھ مرد بھی کہتے ہیں بعض پانچ بھی کہتے ہیں لیکن زیادہ تر روایات یہ ہیں کہ یہ گیارہ مرد اور پانچ عورتیں تھیں تو یہ کل تقریباً سولہ لوگ بن جاتے ہیں ان گیارہ مردوں میں سے کچھ نام جو آپ کو اچھی طرح جانتے ہوں گے پہلی ہجرت افشا کی بات ہو رہی ہے تو سب سے معروف اور سب سے بڑا نام اس میں تا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ان کے ساتھ بنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صاحبزادی ہے عثمان کی پہلی بیوی آپ نے فرمایا ان دونوں کی اس ہجرت کے اوپر آپ نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کے بعد کسی گھرانے نے اللہ کے لئے ہجرت کی ہے پورے گھرانے نے نہیں افراد نے نہیں پورے یعنی فیملی نے میاں بیوی بی دونوں نے تو یہ حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ تھی اس میں عشرہ مبشرہ میں سے عبد الرحمن ابن عوف تھے اس کے اندر زبیر ابن عوام تھے یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے اور حضرت خدیجہ کے بھتیجے اور مصحب ابن عمیر ان کا نام آتا رہتا ہے مصحب ابن عمیر العبدری یہ اس میں تھے اور اتبا اتبا بن ربیہ جو مشہور سرداروں میں سے تھا مکہ کے جو بدر میں مارا گیا ان کا ایک بیٹا اس کا ایک بیٹا ابتدا میں اسلام لے آیا تھا اس کا نام ابو حزیفہ تھا ایک بیٹا تو ولید تھا ولید ابن اطبا وہ تو بدر کے اندر سب سے پہلے مسلمانوں کے مقابلے میں باپ اور بیٹا دونوں آئے تھے اور دوسرا بیٹا ایک ابو حذیفہ جو تھا وہ بالکل ابتداء میں اسلام لانے والوں میں سے تھا اور ابتدائی پہلے ہجرت اس نے بھی کی تھی عثمان ابن مزعون ایک مشہور صحابی ہیں عثمان ابن مزعون ذکر ان کا آتا رہتا ہے وہ بھی تھے یہ معروف نام ہے باقی ناموں کو ہاں ایک نام اور اور یہ ہیں ابو سلمہ اور یہ جو ابو سلمہ ہیں یہ شوہر ہیں ام سلمہ کے اور ام میں وہ ہیں جو بعد میں ام المؤمنین بنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہ ان کے شوہر نے شرجت کی انہوں نے بعد میں خود بعد میں کی تھی تو یہ پانچ یہ گیارہ لوگ تھے یہ لوگ رجب میں گئے ہیں پانچ نبوی رجب اور اس کے بعد یہ شوال میں واپس آ گئے اور یہ غلط فہمی کی بنیاد پر آ گئے اور وہ غلط فہمی اب یہ غلط فہمی تھی یا درست تھی تین, تین خبریں ہیں اس کی یہ لوگ واپس کیوں آئے آ, رجب میں گئے ہیں رجب شابان رمضان شوال شوال میں ان کی واپسی ہوئی ہے تو یہ چار مہینے بنتے اب یہ واپسی کیوں ہوئی ان کی اس کے بارے میں دو تین روایات ہیں ایک روایت تو یہ ہے کہ ان کو اسی دوران حمزہ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہما یہ دونوں اسلام لائے ان کے اسلام لانے کی خبر سن کر یہ لوگ واپس آئے ایک خبر ایک یہ ہے کہ ان کو کسی نے اطلاع دی کہ مکہ میں سب لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو یہ اس کی بنیاد کو واپس آئے اور ایک خبر یہ ہے کہ تیسری جو بات کی جاتی ہے وہ ایک قصہ ہے اور ہمارے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی اس کو غرانیق کہتے ہیں واقع اور وہ چونکہ بیشتر سیرت نگار تقریباً سارے اس کو رد کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بس اس کے ذکر کی ضرورت نہیں لیکن بعض لوگ اس کی وجہ ہی بیان کرتے ہیں خیر یہ لوگ واپس آئے اور جب واپس آئے تو ان میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی کی پھر پناہ لے لی مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اور یہ لوگ مکہ کے اندر رہے آ کر رہنا شروع کیا اسی یہ جو ان کی واپسی ہے اور دوبارہ جو ہجرت ثانیہ ہے حبشہ کی جانب بعض نگار کہتے ہیں کہ اس حضرت عمر ابن خطاب اس درمیان میں مسلمان ہوئے ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب دوسری صدی ہجری میں یہ تو پانچویں صدی ہجری چل رہی ہے نا تو بعض کے نزدیک پانچویں صدی ہجری میں اسلام ہے عمر ابن خطاب کا اور بعضوں کے نزدیک دوسری صدی ہجری کے اندر عمر ابن خطاب کا اسلام ہے یہ جو سعید عمر ابن خطاب کا اسلام ہے اس پر تھوڑی سی آج آپ کو میں تھوڑی سی اس کی بات بتا دوں اور اس کے بعد دوسری, دوسری اس پر بات کریں گے یہ جو دوسری ہجرت حبشہ ہے سیدہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے بارے میں یہ آپ کو پتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اصل ان کے اسلام کی وجہ تو آپ کی دعا اور آپ کی توجہ بنی ہے اس لیے عمر کو مراد نبی کہتے ہیں کہ حضور کی مراد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اور اللہ تعالی سے مانگا اس کے بارے میں حادیث موجود ہیں ایک حدیث تو یہ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ یا اللہ عمر ابن خطاب اور عامر ابن ہشام یعنی ابو جہل ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو تقویت اور عزت عطا فرما ایک تو یہ روایت ایک روایت حدیث کی جو آتی ہے وہ خاص سعیدہ عمر ابن الخط کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ ائی دل اسلام بےعمر ابن الخط خاص یا اللہ خاص طور پر عمر ابن خطاب کے ذریعے سے تو اسلام کو تقویت نصیب فرما تو یہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ تھا یہ جو سعیدہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نکلے تھے مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ ہاتھ میں تلوار لے کر اس کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اصل میں ابو جہل نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا اس کو وہ سو اونٹ دے گا سو اونٹ کا اس نے اعلان کیا تو آپ نے عمر فرماتے ہیں کہ میں وہ ازمر گئے اور ابو جہل سے جا کر خود بالمشافہ پوچھا کہ تم نے ایسا کوئی اعلان کیا اس نے کہا میں نے بالکل اعلان کیا اور ایک دوسری سیرت نگاروں کی روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ تم لوگ ادھر ادھر باتیں کرتے رہتے ہو ان کے بارے میں سازشیں کرتے رہتے ہو تو سیدھا ڈائریکٹ ایکشن کیوں نہیں کرتے سیدھا حملہ کیوں نہیں کرتے تو کسی نے ان کو تانا دیا کہ اگر اتنے بہادر ہو تو تم کر کے دکھا دو تو وہ جری تو تھے بہادر بھی تھے اور بہادر آدمی تانا سن کر زیادہ مشتعل بھی ہوتا ہے تو یہ تلوار لے کر نکل پڑے ایک عجیب بات یہ آتی کہ عمر اپنے خطاب فرماتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا تو ایک میں نے دیکھا کہ رستے کے اندر ایک بچڑا ہے جس کو لوگ ذبح کرنے کی کوشش کر رہے تو میں بھی دیکھنے کے لئے کھڑا ہو گیا تو پھر میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی بچھڑے کے پیٹ میں سے پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے آل زریح ایک کامیاب امر ہے اور ایک مرد ہے جو فسی زبان میں کے ساتھ چیخ رہا ہے اور لوگوں کو لا اللہ الہ الا الا اشد ان محمد رسول اللہ کی طرف بلا رہا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ آواز سن کر میرے دل میں آیا کہ یہ میری طرف مخاطب ہے لیکن میں تو تلوار ہاتھ میں لے کے نکلا وت میں اس کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آگے نکلا آگے نکلا تو ایک صحابی ملے نعیم بن عبداللہ اللہ تو انہوں نے پوچھا کہ دوپہر کا وقت ہے عمر کدھر جا رہے تو انہوں نے صاف بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے جا رہا ہوں تو نوائم نے کہا کہ بنو ہاشم سے بچ جاؤ گے مار تو دو گے اگر تو بنو ہاشم تو نہیں چھوڑیں گے تو ارد عمر نے بجائے اس بات کا جواب دینے کے اس سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تو بھی صابی ہو گیا تو بھی بے دین ہو گیا صابی کہتے تھے بے دین کو اب وہ اس کے در پہ ہو گئے جس نے رستے میں روکا تھا اب اس نے کہا قبل اس سے کہ میری گردن اڑا دیں تلوار تو ان کے ہاتھ میں تھی تو کہا کہ تمہیں اپنی بہن اور بہنوئی کا نہیں پتا تمہیں بے دینی کا تانا دے رہے ہو تمہارے تو اپنے گھر کے اندر اسلام آ چکا ہے از عمر کے بہنوئی ج تھے یہ عشرہ مبشرہ میں سے جو ایک نام ہے سعید بن زید کا سعید بن زید یہ از عمر کے بہنوئی تھے اور ان کی بہن کا نام فاطمہ تھا فاطمہ بن خطاب تو از عمر نے یہ جو سنا تو ان کو تو چھوڑا اور کہا کہ یہ میری بہن اگر اس طرف چلی گئی ہے تو اپنی اپنے بہن کے گھر گئے وہاں حضرت خباب ان دونوں میاں بیوی بی کو قرآن پڑھا رہے تھے حضرت عمر کی آواز اور ان کے پاؤں کی دھمک تو سن لی ان لوگوں نے حضرت خباب تو فوراً چھپ گئے اور حضرت عمر گھر میں جیسے داخل ہوئے اور بہنوئی کے اوپر پل پڑے سعید اب زید کے اور ان کو اتنا مارا کہ ان کو لہو لہان کر دیا حرد عمر کی بہن فاطمہ جو تھی وہ آگے بھائی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے تو عرد عمر نے ایک ہاتھ ان کو جو ان کے منہ پر مارا تو ان کے بھی منہ سے خون نکلنا شروع ہوگی تو آخر بیٹی تو وہ بھی خطاب کی تھیں بہن عمر کی تھی بغیر کسی گھبراہٹ کے کہنے لگیں کہ عمر اگر تم اس خیال سے ہمیں مار رہے ہو کہ تم ہمیں, ہمیں کسی چیز سے پھیر دو گے لوٹا دو گے تو تمہاری ناک خاک آلود ہو یا عربی کا محاورہ ہے کہ تمہاری ناک خاک آلود ہو تو سن لو کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور ہم اسلام لے آئیں اور کسی صورت اس سے واپس نہیں ہوں گے یہ بہن کا اعظم اور اس کا یہ انداز حالانکہ خون آلود منہ سے خون بہرا تھا سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بہادر آدمی عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا یہ ہاتھ ان کا بہنوئی کو مارتے ہوئے بہن کو لگا تھا تو اس لیے اس پر تھوڑے شرمندہ بھی تھے اور یہی چیز ان کی نرمی کا باعث بن گئی اور کہنے لگے کہ اچھا چلو پھر مجھے بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے کچھ آواز آ رہی تھی جب میں آ رہا تھا تو جیسی عمر ابن خطاب نے یہ کہا کہ بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے تو حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکلے ان کا چلو کچھ مسئلہ حلوک تو باہر نکل آئے ان کی بہن کے آساب دیکھیں اور اس کا وہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ عمر وہ جو ہم پڑھ رہے تھے تو کاغذ پہ لکھا ہوا یا چمڑے پر لکھا ہوا قرآن کی آیتیں تھی کہا کہ تم پاک نہیں ہو تمہیں نہیں پکڑا سکتے ہاتھ میں. تو تم اٹھو پاک ہو جاؤ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض روایتوں میں وضو کا ہے بعض روایتوں میں غسل کا ہے کہ انہوں نے وہیں بہن کے گھر کے اندر وضو یا غسل کیا اور بہن نے خباب نے یا ان کے بہنوئی نے یا خود حضرت عمر نے حضرت عمر پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان چند لوگوں میں سے مکہ میں جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو سامنے سورہ طاہا تھی طاہا ما انزلنا علیکل قرآن تو یہاں جب پہنچے اننی ان اللہ لا الہ الا انا فعبدنی واقم الصلاة لذکری الصلاة لذکر تو کہنے لگے کہ اس آیت پر پہنچے کہنے لگے کہ یعنی جب وہ جنائیتوں کا ترجمہ ہے کہ جب میں جا اللہ کہہ رہے اننی ان اللہ میں ہی معبود ہوں برحق ہوں میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں پس میری عبادت کرو اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو یہاں پہنچے تو کہنے لگے کہ کیا خوبصورت کلام ہے کیا احسن کلام ہے یہ اور تو حضرت خباب نے کہا کہ حضر خباب نے کہا عمر تم کو بشارت ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے بارے میں ایک دعا سنی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ دعا قبول ہو گئی ہے تمہارے اسلام کی حضور نے فرمایا تو عمر نے فرمایا کہ مجھے لے چلو حضور کے پاس لے چلو حضرت خباب نے ان کو دار رقم کا رستہ دکھایا اب یہ تھے تو تلوار کے ساتھ تو وہی تلوار لے کر ہاتھ میں پہنچے دار ارقم تو وہاں صاحبہ دروازہ بند کر کے اندر تھے تین دن پہلے جسے میں نے بتایا حمزہ ابن عبد المطلب اسلام لا چکے تھے تو دروازہ کھٹکھٹایا عمر فاروق نے تو صحابہ نے دروازے کی جھری سے دیکھا تو عمر اور ہاتھ میں تلوار پورے مکان میں سراسیمگی پھیل گئی کہ عمر آئے ہاتھ میں تلوار ہے تو آپس میں مشرا حمزہ بھی تھے ان کو نہیں پتا چلا دروازہ کسی اور نے کھولا یعنی دیکھا جا کر تو یہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں عمر ہیں بار اور تو کسی خطرناک ارادے سے لگتے ہیں آئے ہوئے اور ان کو روکے گا کون حض حمزہ نے پوچھا کیا بات ہے لوگوں نے کہا کہ جو عمر ابن خطاب ہے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو حض حمزہ وہ تو اسد اللہ و اسد رسول اللہ اور اس کے رسول کے شعر تو انہوں نے کہا کہ کھول دو دروازہ اگر عمر کسی خیر کے ارادے سے آیا ہے تو خیر پائے گا اور اگر کسی شر کے ارادے سے آیا ہے تو اسی تلوار سے اپنا سر اتروائے گا تو انہوں نے دروازہ کھول دیا اور عمر اندر آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی دوسرے کمرے میں تھی. آپ تشریف لائے سامنے تو آپ نے کہا کہ عمر کیا تم اس وقت کے منتظر ہو کہ جب اللہ جل شاہ کا ذلت والا دردناک عذاب تم لوگوں پر مسلط کر دیا جائے پھر آپ نے کہا کہ ایک اور روایت کے اندر آپ نے کہا کہ یا اللہ یہ عمر ابن خطاب ہے یا اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما اس کے بعد آپ نے جب وہ جملہ کہا تو ایک اللہ محد عمر عبد الخطاب اللہ عزت دین بعمر عمر الخطاب یا اللہ اس دین کو عمر کے ذریعے سے عزت نصیب فرما اور پھر کہا کہ عمر کیا تم باز نہیں آؤ گے اس وقت تک باز نہیں آؤ گے کہ جب تک اللہ تعالیٰ رسوا کر دینے والا عذاب نازل نہ فرمائے عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں ایمان لاؤں اور اس کے بعد آپ نے کہا اشد اللہ الا اللہ, اللہ محمد رسول اللہ اس پر پہلا نعرہ تکبیر جو بلند کیا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے اسلام اور اس پر صحابہ کرام نے جو اس کا جواب دیا کہتے ہیں پوری وہ جو کوہ سفا جس کے پاس یہ مکان تھا دار ارقم وہ پورا پورا پہاڑ میں آواز گونجتی ہے تو پورے پہاڑ کے اندر آواز گونجی کہ عمر ابن خطاب مسلم اسلام لیا شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان پانچ چھ سالوں کی سب سے بڑی خوشخبری تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور جو صحابہ کو ملی اور اس کے بعد پھر عمر تو عمر تھے وہ تو وہ تھے نہیں جو کہیں چھپ کر بیٹھتے کہتے ہیں ان کے باہر نکلے لگے کہ میں نے سوچا کہ کون سا ایسا شخص ہے کہ جس کو میں اپنے اسلام لانے کا بتاؤں تو یہ پورے مکہ میں ڈھنڈورا پیٹ دے گا میرے مسلمان ہونے کا تو کہتے ہیں باہر نکلے تو جس شخص کو انہوں نے سمجھا کہ اس کے لیے یعنی اس کام کا ایک, ایک آدمی تھے جو مکہ کے اندر اس بارے میں بہت زیادہ مشہور تھا جمیل نام تھا اس کا جمیل ابن معمر تو کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ جمیل تجھے پتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی جمیل کا تو کام یہی تھا وہ اٹھا اپنی چادر اٹھائی اور مکہ کی گلیوں میں شور مچانا شروع کر دیا کہ عمر مسلمان ہو گیا عمر، نہیں وہ کہتا تھا عمر بے دین ہو گیا عمر سابی ہو گیا عمر بے دین ہو گیا تو کہتے ہیں عمر اس کے پیچھے پیچھے کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے میں بے دین نہیں ہوا میں مسلمان ہو گیا ہوں میں اللہ تعالیٰ پر میں ایمان لے کر آیا ہوں اور کہتے ہیں اس کے بعد لوگ حضرت عمر کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور حضرت عمر فرماتے میں تنہا تھا اور اتنے سارے لوگ تھے اور ہمارے درمیان انہوں نے میرے پر حملہ کیا اور ہمارے درمیان لڑائی شروع ہوئی اور میں اتنا میں نے اس مجمے کے ساتھ جو میرے پر چڑھ دوڑا تھا میں لڑتا رہا لڑتا رہا لڑتا رہا رہ یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی اور کہتے ہیں کہ پھر بھی میں تھکا میں نے وہ ہار نہیں مانی اتنے میں, میں دیکھا کچھ اور لوگ بھی جمع ہو گئے تو میں گھر کے اندر گیا تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ اس نے کر کہا کہ لوگوں سے کہا تم لوگ کیوں جمع ہو تو لوگوں نے کہا کہ عمر بے دین ہو گیا ہے عمر مسلمان ہو گیا تو ان کا چھوڑ دو اس کو اور یہاں سے چلے جاؤ بس یہ میری امان میں اس کو سمجھو تو وہ لوگ کہتے ہیں پھر منتشر ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں بہت بعد میں اسلام لانے کے زمانے میں ہم نے عمر سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ کون تھا جس نے آپ کے دروازے سے لوگوں کو ہٹایا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ عاص ابن وائل تھا حالانکہ دیکھیں خود مسلمان نہیں وہ اسلام اس کی قسمت میں نہیں تھا لیکن عمر فرمایا کہ وہ آص ابن وائل تھا اور وہ میرے پاس آیا اور پھر آپ نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رسول اللہ ہم حق پڑھے اپنے کا بے شک ہم حق پڑھے کہا پھر ہم نماز بیت اللہ میں کیوں نہیں پڑھتے حضور نے فرمایا کہ تمہاری قوم نہیں پڑھنے دیتی ان کے رسول اللہ ہم بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے اور پھر حضرت حمزہ بھی تھے حضرت عمر بھی آئے اور اگلے دن جب یہ لوگ نکلے بیت اللہ میں پہلی دفعہ نماز پڑھنے کے لیے تو دو قطاروں کے اندر مسلمان نکلے اور پہلی قطار کے سرے کے اوپر حضرت حمزہ بن عبد المطلف تھے آگے اور دوسری قطار کے آگے جو سیدہ عمر ابن خطاب تھے اور یہ لوگ اس طرح مسلمان وہاں سے نکل کر بیت اللہ میں پہنچے اور پہلی نماز الاعلان جو بیت اللہ میں مسلمانوں نے ادا کی وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کے اسلام لانے کے بعد ادا کی اور ایک صحابی نے پوچھا عمر ابن خطاب سے کہ آپ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جس دن ہم نے یہ نماز پڑھی اس دن رسول اللہ نے مجھے فاروق کا لقبتہ فرمایا اللہ باقی آگے بڑھیں